اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے سورت البقرہ جو دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا آپ نے فرمایا نکل نشین سلام ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے وہ سلام القرآن البقرا سلام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورت البقرا ہے یہ نوٹ کر لیجیے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مقبی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی سورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورہ آل عمران جس کی سب سے نما علامت یہ نوٹ کیجیے یہ بھی علی فلامیم سے شروع ہوئی اگلی بھی علی فلامیم سے شروع ہوگی اس کے بعد دو سورتیں مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقدعات ہے نہ کوئی اور تب کلام ہے براہ راست خطاب سورہ نسام یاس اور سورہ معدہ میں جا یوہ نظین آبن کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقدعات نہیں براہ راست کتاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ معاہدہ اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صدیہ اللہ علیہ وسلم نے ازہرا وین بھی قرار دیا ہے زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے فاطمہ تو تو زہراء بہت روشن دمکتی ہوئی شے ازہرا وین یہ دو نہاظ دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں اللہم اللہ مرمن اجالنا ہوم ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دیں اس صور مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھیے ویسے تو یہ کہ وقوع آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصل رو سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے یہود سے مری اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں اٹھارہ رکو ہیں لیکن آیات ایک سو باون دوسرے حصے میں بائیس رکو ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہے گویا کیس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگر ادھر رکوؤں کی تعداد کم ہے اٹھارہ لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے ایک سو باون دوسرے حصے میں رکوؤں کی تعداد زیادہ ہے بائیس لیکن آیات کی تعداد ایک سو چونتیس اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے سورت المت دو امتوں کی اسمت اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے مرکبی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے اٹھارہ رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل عمودی پہلے چار رکوع پھر دس رکوع پھر چار رکوع لیکن جو بائیس رکوع ہے دوسرے حصے کے دوسرے حصے کے اس میں ڈویژن جو ہے جو ہارسونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے اور نہیں افقی وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ لیجیے اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے چار رکو پھر دس رکو اور پھر چار رکو پہلے چار رکو یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو بدینے میں حدود تشریف لا چکے ہیں بارہ تیرہ سال جو ہیں گزر چکے ہیں اور ان بارہ تیرہ سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی دعوت یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئی ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکنوں میں رکھنے اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سکن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے وہ میں بعد ویس کروں گا لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رقو میں پھر دس رقو ہے جن میں بڑا ہراس خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل اس کے بھی دو حصے ہیں پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے اس میں دعوت ہے ایماندار محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نو رکو ہے ملامت کے ملامت تنقید تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ہم نے یہ احسان کیے یہ احسان کیے یہ یہ احسان کیے تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی یہ نا کی اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہلار برس تک فائز رہے ہیں اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں تاج پوشی ایک امت معذول دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے قبلہ تحویل وہ قبلہ یہ و شلم سابق امت کا قبلہ اب رخ نہیں ہوگا اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکے کی طرف ہوگا اب اللہ کی طرف ہوگا تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکو میں آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہیں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نام الف نام میم یہ حروف مقدع ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں علم نہیں پڑھ سکتے اس کو الف نام میم ہا میم ہا علی نیم علیحدہ اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے کا فا یا عین سور لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ قطع علیحدہ کرنا تو حروف مقدع ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے سب کے نزدیک مسلم ہیں ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسیجز میں کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعی چل صحیح سورس سے آ رہی ہے اللہ عالم لیکن اس کا کوئی مفہ اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے اگرچہ بعض ادرات میں کچھ اپنی سی کوشش کی ہے کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالی عرما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا اجماع اور کنسنسنس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے لا اس البتہ بات چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ کچھ رات کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں ایک اسی عربی زبان کے جو الفابٹس ہیں ان کی تعداد انتیس ہے یا اٹھائیس ہے میں بتا چکا ہوں الف اور حمزہ کو ایک سمجھیں تو اٹھائیس یا نو انتیس پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں میں ان کے شروع میں یہ روپ مقدا تھا دوسری بات یہ کہ اس میں اٹھائیس کا حصہ کیجیے تو چودہ استعمال ہوئے چودہ نہیں استعمال ہوئے بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ نو نو نو پلواڑی ستائیس ایک طرف دس رہ جائیں گے پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے بہت کم آخری حصے میں تقریباً تمام حروف ہیں تقریب درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے سواد باج فرق کیا نقطے کا سین شین فرق کیا نقطوں کا را را فرق کیا ہے نقطے کا تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نقطے کے گہرے ملکوت ہے وہ لیا گیا پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے سورہ کاف سورہ نون سورہ سوت پھر صورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں جن میں تین تین آئے ہیں پھر چار چار آئے ہیں دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ ہیں تو یہ ہے صرف سمجھ یہ کہ آداد و شمار اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ علی لام مین در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے ان اللہ عالمو پہلا لفظ انا اس کا علف لے لیا درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی نام لے لیا تیسرا لفظ عالم یہ آخری لفظ آخری حرف نیند لے لیا ان اللہ عالم میں اللہ جانتا ہوں واللہ اعلم عالم واقعیتا اللہ ہی جانتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفر نے قبول نہیں کیا اب جو دو پہلے دو رکو ہیں اس سورہ بقرہ کے ان کے بارے میں تعویل عام اور تعمیویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے میں کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لمبے کہا ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ایک گروہ موجود تھا یہ اب بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثمان ہے یہ طلحہ ہے یہ زبیر ہے یہ عبد الرحمان عوف ہے یہ مسلموں میں ہے دیکھ لو اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور حق گرمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر وہ ابھی امبریونک اسٹیج میں ہے کہ جو دائی ہے مدعا ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے ہیں. یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے ہمیشہ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعمیل عام کی طرف جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی ہے ایک ہوتا بعض و نصیحت ٹھیک ہے جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لی ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پرولیجز حاصل ہیں جن کے مفادات ہیں وہ تو لازمن اپنے نظام کا تحفظ کریں گے ٹکراؤ ہوگا تصادم ہوگا تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا مالی نقصان بھی یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے نوازی میں اگر یہ شہد نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین تبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر پوری جواب مربی کا ثبوت دیتے ہیں ہر سے بعد باد. اب جو آئے سو آئے جان دینی پڑے حاضر ہیں مال دینا پڑے حاضر ہے کوئی تکلیف آئے کوئی مشقت آئے کوئی مصیبت آئے کوئی قربانی کرے حاضر جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جا راحت تن سے داما سب بھول گئی مصنحتیں اہل حوث کی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں زد پر ہر در۔ پر ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کیسے ماننے لیں ہماری سیادت ہماری چودراہٹ ہمارے مفادات ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر در پڑ رہی ہیں یہ لوگ آڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی مزید افہام و تفیب ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جاگتے ہو کیسے جگائے کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے وہ اٹھنے کو تیاری نہیں ہے تو آپ کیسے اٹھا دیں گے تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں پھر ان کے حق میں کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی تبلیغ کوئی انذار کوئی تفریح مفید نہیں ہے تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے کوئی مسلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی ذاتی منفاط ہے جس کے لیے قبول کر لیا یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر چماز بات یہ نہیں ہوتی وہ پھر ڈرمگاتے رہتے ہیں کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹک کر رہ جائے پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی رئی ہے جو ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے بات ٹھیک ہے کچھ تو بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل مشکلات کھڑے ہو گئے ممکن پڑے یہ تیسرا طبقہ ہے اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے لیکن اس رکو میں آ کر ابھی ان چار رکو میں نہیں بلکہ سورہ بکرا میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے اس لیے کہ اسے مرض سے تعمیر کیا گیا گیا یہ مرض ہے ایک اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا کہ منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی لوگ ہیں انسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینے میں مکے میں نہیں تھا لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل کتاب و لار بفی صدق اللہ العظیم عسین السلام دین حروف مقطاط ہیں جن کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں زا لکل کتاب الار وفی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور کیونکہ اس صورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف تو زال کا کتاب نہیں کہا گیا زالے کا کتاب اللہ رہفی نہیں زالقل کتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب موجود ہے جس کی پیشن گوئیاں تو انجیل میں موجود تھیں لا لار مفی اس میں کوئی شک ہر فی عورا ریم نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سولہ سجدہ کے شروع میں بھی الف الفلامین تنزیل الکتاب لارئی بفی ہے رم بلال لار بفی ہے فی العالمین فیہ لل للمتقین فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے لا ریب فیہ اسے معلقہ کہتے ہیں لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے لا ریت پر ختم کر دیں گے تو فی ہے ہدل للمتقین یہ دونوں مانی دوست ہوں گے آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشی میں مانکا نمبر ایک لکھا ہوا ہے معلقہ اندر متاثرین حدل للمتقین یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے اہل تکوا جو بچنا چاہیں تکوا کا اصل مقوم سمجھ لیجئے بقا یقی کسی کو بچانا تکوا خود بچنا جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حصہ موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے وہی اس سے استفادہ کر سکیں